تو اس کی بات مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب مجھے توف دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کرو نون گوننا جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپن رحمت سے اپنی ان بندوہے میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں